وصر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اس سے پہلے کی مجلس میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا ذکر تھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہتے سنا من شهد الا الله الا الله وحده لا شريك له जिसने کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں وہ ان محمد عبد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی کے بندے اور رسول اسی طرح, اسی طرح اس نے یہ بھی عقیدہ رکھا وہ ان عیسی عبداللہ و رسول اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ قلیمت ہو القاح مریم شہادت کے معنی میں ذکر کیا گیا تھا کہ زبان سے اس کا اعلان کرے ایمان اور اسلام کے بارے میں شہادت اور دل کا دل کی گواہی زبان سے شہادت اور دل سے گواہی دینا یہ دونوں شرط ہیں ایمان اللہ کے یہاں اس وقت تک مقبول نہ ہوگا جب تک دل اور زبان ہم آہنگ نہ ہوں دونوں موافق ہو کر کے گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس میں پرانے زمانے میں بہت سے فرقے ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف قسم کے معانی نکال کر کے گمراہی کا سبب پیدا کیا اور وہ فرقے اب تک اپنے بدنام ناموں سے بدنام ہیں اس میں سے بعض فرقوں یہ بھی کہا کہ صرف شہادت منشہد شہید اللہ انہو لا الہ اللہ کے دور علم کہتے ہیں شہادت کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے گواہی دے دو کافی ہے دل سے اس کا اقرار اور اس پر ایمان اور ایقان اور دل کا اس پر اطمینان یہ ضروری نہیں گمراہی کا سبب ہے یہ یہ سمجھ اور اس قسم کا سمجھنا اس کریمے کے بارے میں یہ گمراہی ہے اسی طرح بعد لوگوں نے کہا کہ صرف تصدیق بالقلب یعنی اگر دل سے تصدیق کر لیا تو کافی ہے شہادت ضروری نہیں ہے لیکن نصوص اور کرام پاک کی آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو قضیہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دل سے اس پر پورے طور پر ایمان رکھیں اور زبان سے اس کی گواہی دیں اس کا اعلان بھی کریں چپ چاپ نہ رہے اعلان کرنا بھی ایک شرط ہے ایمان کی اور اسلام کی صحت کا اور اس اعلان میں یہ بھی ہے کہ آدمی شرم نہ کھائے آدمی کسی بھی ماحول میں ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر محسوس کرے اعلان کرے اسی طرح بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں حقیقت میں کسی ایسی میجارٹی میں ہوتے ہیں جہاں لوگ نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے یا نماز روزے کی پابندی کرنے والوں کو لوگ پچھلے دماغ والے متحلف کہتے ہیں یا جس کو یعنی ذہن کے لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ان کا ایمان اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ اپنے کو بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ ہم بھی نمازی اور روزے دار ہیں یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن وعمل صالحا من المسلمین اس شخص سے کوئی اچھی بات کہنے والا کوئی شخص نہیں ہے جس نے کہا جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اعلان, اعلان, اعلان کرتا ہے لوگوں کو سامنے کہ میں مسلمان ہوں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے بہرحال تو شہادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دینا کافی ہوگا دل کا بھی اتفاق ہونا چاہیے دل سے اس پر ایمان اور اقان ہونا چاہیے صرف دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یہ کافی نہ ہوگا جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان بھی نہ کریں آپ کو یہ معلوم ہے احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چَچا ابو طالب وہ آپ کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے لیکن انہوں نے اس کی گواہی کھل کر کے نہیں دی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مسلمان کہنے سے منع کیا ان کے لیے دعا کہنے کرنے سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے, ان کے بارے میں وعدہ کیا تھا لا لك ما لم میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت رہے گی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ماکان المومنی ما المومنینا مکان علبی اور لدینہ فرول مشرقین قربا یعنی یہ کسی نبی کے لیے یا مومنوں کے لیے اجائز نہیں کہ کافر کے لیے استغفار کریں عمان استفا ابراہیم اللہ معاہد الدین وہ آ جہا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار اپنے ایک وعدہ کی وفاق کی ایک شکل تھی کیونکہ جب انہوں نے ان کے باپ نے کہا کہ یا ابراہیم لم اراغب تنت ہی لارجمن کا جرم ابراہیم اے ابراہیم ہمارے معبودوں سے تم سر پھیر رہے ہو چہرہ پھیر رہے ہو ان کو نہیں مان رہے ہو اراغی یا ابراہیم یا ابراہیم لم دونوں پہ آتے یا ابراہیم لم تنت ہی من اگر اپنے اسرائیل سے باز نہ گے تو ہم پتھروں سے مار کر کے تم کو ہلاک کر دیں گے لا ارجمن کا ملیا باپ کی شفقت میں کہا کہ مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ نہ پتھروں کی مار کھاؤ گے بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو السلام علیکم یہی سیوا ہونا چاہیے اللہ اذا مروا روب مروا عمر روک اذا قالوا کالو سلامہ آئے کیا ہے آپ لوگوں سے کوئی حافظ بھی نہیں میرا کمزور ہے تو آپ لوگ مدد کیجئے اللہ اذا مروا امر مروا اللہ عمر رو کرام و ادا خاطب تو یہی سیوا ایک مسلمان کا ہونا چاہیے ہر کسی کے سامنے اپنی اچھی بات کہہ لیجئے اس کے بعد اگر وہ لوگ نہ مانیں اگر آپ کے خلاف کچھ ریشہ دوانی کریں تو آپ ان سے الجھے نہیں کیونکہ اس میں آدمی پھنس جاتا ہے آلو سلامہ ہماری طرف سے آپ کو سلامتی اور ہم اللہ کی سلامتی آپ کی طرف سے چاہتے ہیں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام العلیہ کا ربی ان کا نبی جا رہا ہوں السلام علیکم لیکن ہم آپ کے لیے اللہ سے آپ کے لیے مرترت طلب کرتے رہیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت تھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی احیاء کے لیے بھیجا تو گویا یہ سوال ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو تو اجازت تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے اپنے آبا و اجداد جو کافر گزرے ہیں ان کے لیے استغفار کی اجازت کیوں نہیں ہوئی تو اللہ رب العزت نے گویا اس کا جواب یہ دیا اماکان استفار ابراہیم نے ابھی اِلَّا ام فلما من ان کو بھی جب معلوم ہو گیا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں تو ان سے انہوں نے بارات ظاہر کر دی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بعد میں اللہ کے حکم سے یا اپنی طرف سے استفاد چھوڑ دیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہاں سے بہرحال اس کرمہ کا اعلان ضروری ہے حضرت ابو طالب طالبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی صداقت آپ کی رسالت اور دین کی ودہانیت پر یقین رکھتے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرحانے بیٹھ کر کے آپ کو خلمے کی تلقین کرنے لگے یا امکھ اللہ کری متن و اللہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اے, اے چچا میرے چچا آپ لا اللہ کہہ دیجئے یہ کہا مبارک کرمہ ہے کہ اس کے اس سے اس کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے آپ کے لیے لڑ جھگڑ لیں گے یہ لفظ ہے آپ کا وہ آج اللہ تو وہاں ابو جہل اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت ابو طالب نے دائیں بائیں دیکھا گویا ان کے دل میں بات آئی لیکن پھر ان لوگوں نے ان سے کہا ابو جہل وغیرہ نے اترغبون ملت آبائی کا اپنے اب باپ دادا کی کا مذہب اور اپنے باپ دادا کا مسلک چھوڑ کر کے دوسرا دن اختیار کر لو گے آخری لفظ جو انہوں نے کہا بل ملت آبائی میں اپنے باپ دادا ہی کی ملت پر مر رہا ہوں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے ایک شرعی اور حقیقت کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا آپ کے کی بہت کچھ مدد کرتے تھے لوگوں کی دشمنی آپ کی وجہ سے مون لی انہوں نے آپ ان کے بارے میں آپ نے کیا ان کو فائدہ پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میری وجہ سے اتنا فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ہوگا دیکھیے مسلم شریف کی روایت ہے صحیح روایت ہے سب سے ہلکا عذاب ہوگا کیا ہوگا یول بس من جہنم جہنم کے دو جوتے ان کو پہنائے جائیں گے یہ اگلی منہ جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا جس طرح ہڈیا کھولتی ہے ہنڈی اسی طرح کھولتا رہے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلیمے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کھل کر کے اعلان کریں اشد اللہ عانا محمد رسول اللہ اسی طرح کسی غیر مذہب کے آدمی سے بھی نہ آپ شرمائے اگر کوئی نسرانی ہے کوئی یہودی ہے تو اس کے سامنے بھی اپنے اسلام کا اعلان کریں وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اسی طرح دوسرے لوگ یہودی وغیرہ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ عزیر حضرت اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں آپ اس کا انکار کریں اور اعلان کریں کہ نہیں کسی نے بھی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بنایا متخا صاحب والدہ اور سب اللہ کے بندے اور رسول رہے ہو۔ اور اسی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ستے رہا ہے ازر سطح امروز چراغ مصطفی سے بولہبی قیامت تک یہ نصرانی اور یہودی مسلمانوں کے دشمن رہیں گے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک مسلمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ بہرحال اسلام کے خلاف مذاہب رہیں گے لیکن اسی میں آپ کا اور ہمارا ایمان ہوگا کون سے, سے برات ظاہر کرتا ہے کون ان سے دوستی کرتا ہے کون ان, ان کے عقائد سے برأ ظاہر کرتا ہے الل اعلان ان سے ان کا اختلاف کرتا ہے شرماتا نہیں ہے یہی ہونا چاہیے بہرحال کیونکہ کلیمے کر اس حدیث میں اس کلیمے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شخص اس شخص کو گواہی دینا ہے کہ عبد اللہ و رسول کیونکہ یہ قوم جو ہے ہمیشہ رہے گی اور حضرتیسہ علیہ السلام کی ابنیت یعنی اللہ کے بیٹے ہیں اور غلط عقائد کا اعلان کرتے رہے گی مسلمانوں کو چاہیے کہ صحیح عقائد کی تصحیح کریں اور صحیح عقائد کا اعلان بھی کرتے رہیں وہ کلیمت ہو القاح علیہ مریم یا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیمہ ہیں اللہ کے کلیمہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے مریم کے بطن میں ڈالا وہ کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وز قرفیل کتاب مریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل کو حضرت مریم کے پاس بھیجا اور مریم کا قصہ یہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو نظر مان لیا تھا انی نظر کا معافی وطنی محرن خطبل منی انلیم اور اما ودا حضرت مریم کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہو اور اس بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں جو اس وقت کی عبادت گاہ تھی اس کو خنیصہ کہتے تھے جو کچھ بھی کہتے تھے اس کے لیے وقف کر دیں گی لیکن اللہ کی قدرت سے ان کی چاہت کے خلاف حضرت مریم پیدا ہوئیں تو عذر کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی جو ہے لڑکی جو ہے وہ اس قسم یا عبادت گاہ کی عبادت کی خدمت کے لیے مستقبل خدمت کے لائق نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال نظر ان کو پورا کرنا تھا اپنے دین کے مطابق انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو عبادت گاہ میں ڈالا اور کا فلاح ذکری زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی کلا دخل آ رہی ہے زکریئل میں خراب وجدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص روزی ملتی تھی روایت میں آتا ہے کہ گرمی کے موسم کی گرمی کے موسم کے پھل ان کو سردی میں ملتے تھے اور سردی کے موسم کے پھل گرمی میں ملتے تھے اس طرح مل جل کر کے سب پھل ملا کرتے تھے اللہ کی طرف سے تو وہ پوچھتے تھے انا لگی ہے حالت و منہ یہ روزی کہاں سے آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے تو بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی مشیت کی حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک آدمی کی شکل میں بھیجا حضرت مریم کے پاس فتمثل لہا بشرا سویہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل مرد کی شکل میں بھیجا قالت اعوذ باللہ قالت انی اعوذ بالرحمن ان انکن تتقیہ میں اللہ کی پناہ تم سے چاہتا چاہتی ہوں خدا کرے کہ تم ایک بزرگ آدمی ہو اچھے آدمی اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہو تخوا تہارت والے ہو کیونکہ تنہائی میں ایک آدمی ایک باقرہ کماری لڑکی کے پاس گھسے گا تو ظاہر بات ہے اس کا تصور کیا ہوگا ڈر گئی بہرحال بار ڈر گئی ہے بشریت کا اور خاص طور پہ عورت ایسی حالت میں ڈر گئی ان کن میں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو حال انی عبداللہ انی تالا ان رسول و رب کیل احبل کے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہیں ایک پاک لڑکا عطا کرنے کے لیے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تو وہ عذر کرتے کہتے کہتی انا یقون ودن بشر کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کی توالد اور انسان کے تناسل اور انسان کے پیدا ہونے کا ذریعہ جو بتایا ہے یا جو ذریعہ بنایا ہے لوگ جس کو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ملاب ہو کہتی ہے کہ مجھے بچہ کہاں سے آئے گا ولم لم بشر اور مجھے زندگی میں کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے وہ الم اکو میں اللہ کے فضل سے غلط کار نہیں رہی ہوں تو کیسے غلط کالا کالا رب کے ہو علیہ حرشتہ کہتے ہیں یہ کہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے ایسے ہی تمہیں دے گا بناف حفی میں روحنا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے اللہ کے کلمے کو کن کلیم کن کو کا کہتے ہیں ان کی شرمگاہ میں یا پیٹ کی طرف بہرحال اس سے ان کو حمل ہوا حملت بدت بھی مکان پسیا حمل آیا ڈر گئی اور زیادہ ڈر لگی آخر قوم مجھ, مجھ کو کیا کہنے لگی بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدن مریم سے پیدا ہوئے اور ان کا یہ پیدا ہونا ایک خلاف عادت تھا ایک معجزہ تھا حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے لیے عیسا خلاقہ فقار الحم تم مقار الح کن فیقن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو مٹی سے پیدا کیا اور کن فیکون کہا کن کہا تو ہو گئے اسی طرح حضرت ابراہیم حضرت جبریل کے ذریعے سے حضرت مریم کے بطن میں کلیم کن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم اسم جبریل اسلام نے نفق کیا اور اس کلم کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے اور دوسرا جو ذریعہ ایک عام عادت کا ذریعہ ہے اس ذریعے سے وہ پیدا نہیں ہوئے تو اسی کو کہتے وہ امن ہو یہ اللہ تعالی کی روح اور اللہ تعالی کی طرف سے خاص روح اللہ تعالی نے حضرت مریم کے بطن میں بھیجا تو اس خاص انداز میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو روح اللہ کہا گیا شریعت میں بھی اسلامی شریعت میں بھی ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے لیکن روح اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی روح یا اللہ تعالی کی جان ان کے جسم میں آگئی نہیں جس طرح کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز ہو اللہ کی طرف سے یہ روح آئی ہے جیسے کہ دوسری جگہوں میں کلام پاک میں یہاں تک کہ زمین و آسمان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے آئے من ہو اللہ کی طرف سے وصخر علکم وصخر علکم ما السماوات و سخ اور سخ اور الحکم معاف الماوات واف الرد مین من ہو اے اللہ کی طرف سے اسی طرح حضرت حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے روح اللہ کے نے ان کی روح کو مریم علیہ السلام علیہ السلام کے وطن میں ڈالا اس خصوصی پیدائش اور اس خصوصی تناسل کی وجہ سے ان کو روح اللہ کا آگے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا جز ہیں یا اللہ کا ٹکڑا ہیں اور وہ اللہ مظہر حضرت مریم علیہ السلام کے وطن میں آئے اور اللہ کے بیٹے ہوئے یہ عقیدہ غلط ہے اور اس عقیدے کے حامل یہ سارا لوگ ہیں پرانے زمانے سے رہے ہیں اس کا اعلان اس کے بطلان کا اعلان ایک مسلمان کا ہی ایک مسلمان کا شیوہ ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ تمام ادھیان ایک ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں کہ تمام ادھیان کا مربع بنا کر کے وہ حضرت کا ایک فقرہ جو ہے یہ خیال جو ہے اس, کو اس کے قائل بہت سے لوگ اس زمانے میں ہیں کی تمام ادھیان میں سے کچھ اس میں سے نکالا جائے کچھ اس سے نکالا جائے ایک دین بنایا جائے اس سے پہلے گرو نے ایسا کیا اور صف میں نکلا تو شاید کچھ لوگ اپنے کو اس طرح مشہور کرنا چاہتے ہوں کہ ہم اس طرح کا ایک دین بھی لوگوں کو بے دین کرنے کے لیے ایک نیا دین پیدا کریں تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ دوسرے ادھیان کے عقائد کے ساتھ اسلام کے عقائد کا ملاپ یا اس, اس, اس کا اتفاق یا اس کا میل یہ بالکل غلط طریقہ ہے یا غلط عقیدہ ہے یا غلط خیال ہے اس کا اتفاق کسی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے بلکہ مسلمانوں کو غلط عقیدہ کا اعلان اے, کرنا ضروری ہے اور ان کے ایمان اور دین کی یہ بات ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے سب ٹھیک ہے گائے بھی گاین ہو سکتی ہے اور بیل بھی گاین ہو سکتا ہے تو گویا اس کے عقل کا دیوالیاں نکل گیا ہے اگر عقل صحیح ہے تو گائے دودھ دیتی ہے بیل نہیں دودھ دے گا اور یہ کہیں نہیں حضرت حضرتی علیہ السلام کے بارے میں جو نصارہ کا عقیدہ وہ بھی صحیح ہے اور مسلمانوں کا جو عقیدہ وہ بھی صحیح ہے ہر ایک اپنے طور پر کرتا رہے لانے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے دین کو اچھی طرح سمجھے نہیں دین کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور تعاوت سے کفران کا اعلان کرو اسی کو کہتے ہیں ولا اور برا یعنی آپ اللہ سے دوستی اور اللہ کے کے دین سے دوستی دی اور دوسرے دینوں سے بے زہاری ظاہر کریں یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا جز ہے وہ کریمت ہو القاح علام ہو وہ جنت و حکمار الخلا اللہ الجنت مَا من العمل اللہ تعالیٰ اس جس رخص نے اس کی گواہی دی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اعلی ماکان جیسا کچھ بھی اس کا عمل رہا ہو غلط رہا ہو صحیح رہا ہو لیکن اس کریمے کے بارے میں اگر اس نے اخلاص سے گواہی دی تو وہ جنت میں داخل ہوگا یہاں پر اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر عمل کی ضرورت نہیں, نہیں یہ غلط ہے اس کلمے کی وجہ سے وہ کافر مشرق نہیں ہوا اور مشرق کے لیے اللہ تعالی نے جنت کو حرام کیا ہے لیکن جو شخص مشرق نہیں ہے گناہگار ہے دوسرے گناہوں کا ارتکاب بھی کیا ہے اس نے تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یا تو اس کو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے پہلے ہی منزلے میں اس کو جنت میں داخل کر دے اور اگر اپنے عدل اور انصاف سے اس شخص کو عذاب دے کر کے اور عذاب گناہوں سے پاک کر کے پھر اس کے بعد جنت میں داخل کرے تو بہرحال وہ جنت کا مستحق اس کنیمے کے اخلاص کے لیے اللہ کی مہربانی سے ہو گیا لیکن رہ گیا مسئلہ کہ اگر دوسرے غلط کام کیے ہیں تو اللہ تعالی جیسا کہ آیات اور احادیث کی دلالت اور آیات اور احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اور شروع ہی سے اس کو جنت میں داخل کریں اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ قدر اعمال ہی ان کے برے اعمال کے مطابق خود کچھ قدر عذاب دے کر کے پھر جنت میں ان کو داخل کریں روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال اس لائق ہوں گے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں جہنم میں داخل کیے جائیں گے پھر اس کے بعد جہنم سے نکال کر کے یگسون اور یغ جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہوگی اس میں ان کو بوتا دیا جائے گا پھر وہ صاف اور پاک ہو کر کے نکلیں گے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا یہ صحیح روایات میں ثابت ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور اپنی رحمت سے ہمیں سیدھا جنت میں داخل کرے لیکن کسی کا عمل کسی کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے إلّا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو حقیقت میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنا چاہیے رب یا مقلب القلوب لوگ سب اس پل بھی الادین آدمی کبھی کبھی زندگی بھر عمل کیا کرتا ہے نیک کام کرتا ہے لیکن یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف صرف ایک بالسٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کوئی ایسا کام غلط گزرتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے اس کا برعکس زندگی بھر کوئی شخص غلط کار ہوتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے اس کو ہدایت ایسے عمال کی ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا عمل کر دیتا اللہ کو پسند آ جاتا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس وجہ سے بہرحال اللہ تعالی سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں پلک چھپکنے تک بھی اپنی مدد نہ چھوڑے یہ نہ سوچے کوئی کہ ہم نے یہ کام کر لیا تو بہرحال ہمیں جنت کے ضمانت ہوگی نہیں جہنم میں ایک گھنٹے کا یا ایک منٹ کا عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہے جیسا کہ روایات میں آیا ہے بہرحال تو اس حدیث کو اس, مطلب اس حدیث کا مطلب اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو بہرحال کسی مرحلے میں اس کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ادخل اللہ جنت اعلیمل جیسا بھی عمل اس نے کیا ہو صحیح کیا ہو غلط کیا ہو بہرحال وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہے لیکن اس کا میں مطلب نہیں کہ وہ غلط کام کرتا رہے اس کلمے کی بنا پر اس کو عذاب بھی نہیں ہوگا نہیں عذاب ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے اور پورا امن اور پورے طور پر ہدایت اسی شخص کو حاصل ہوگی جس نے اس کلمے کو کا اعلان کیا اس کی گواہی دی اس پر ایقان اور ایمان رکھا پھر اس کے مختیات اور اس کے لوازمات پر عمل بھی کیا اللہ وہ ہم محتدون ان کے لیے جیسا کہ دوسری روایت آیت میں آیا ہے ایسے لوگوں کے لیے پورے طور پر امن ہوگا اور وہی پورے طور پر ہدایتیاب ہوں گے لیکن اگر کسی نے آما ان امال میں کمی کی تو گویا امن تو ہوگا لیکن پورے طور پر امن نہیں ہوگا یعنی بہرحال جیسے کہتے ہیں کہ ان کو گرامت یا ان کو تاوان دینا پڑے گا خطرہ ہے کہ جہنم میں داخل کیے جائیں پھر اس کے بعد کسی مرحلے میں پاک ہو کر کے پھر جنت میں داخل ہوں گے یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا ادخلا اللہ الجنت علامہ من العمل یہ نہ سوچے آدمی کی بہرحال جنت کا کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہو گئی یا جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی جنت کی سرٹیفکیٹ ملی لیکن اس کا بھی خطرہ ہے کہ برے اعمال کی بنا پر جہنم میں ہمیں بہت دنوں تک رہنا پڑے پھر اس کے بعد کسی مرحلے میں جنت میں باہر جائیں گے دوسری روایت ہے ان اللہ یب طبار بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ یبتغی تغیب داری کا اس سے صرف اللہ تعالی کی رضا مندی چاہتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں یا کسی کے خوف سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے یہ کلمہ اور اس کلیمے کا اقرار کرتا ہے لیکن یبتغی تغیب داری کے کی تفسیر بہت لمبی ہے اس میں یب بذارک وجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا زبان سے صرف کہا تو اس کو توفیق نہیں ہوگی سیدھے, سیدھے جواب کی قیامت کے دن مر کا ماضی ہوگا اگر اس نے اللہ کی, کی رضامندی کے لیے کلمہ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے کہ نماز روزے اور دوسرے حق حقوق بھی پورا کرے اگر اس نے تمام حقوق پورا کیے چھوٹی غلطیاں رہ گئی ہیں اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جہنم کو پورے طور پر اس سے اس کے اوپر حرام کر دیں گے لیکن اگر اس نے غلط کام کیے ہیں تو اللہ کا ادر اور انصاف چاہے تو اس کو جہنم میں داخل کر کے پھر جنت میں داخل کرے اس مقدار میں جس مقدار میں اس کے برے امان ہیں اس مقدار میں جہنم میں داخل کرے پھر اس کے بعد جنت میں داخل کرے وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك به وادعوك به اذكرك به وادعوك به حضره موسى عليه السلام على رب العزه التجاكي أي يا رب علمني شيئا اذكرك به مجھے ایسی ایسا ذکر سکھا دیجئے کہ اسے آپ کے اس کے ذریعے سے آپ کو یاد کریں وہ اغواد کا بھی اور اسی کے ذریعے سے آپ سے دعا کریں کالقل یا موسیٰ اللہ لالا نے حضرت موسا کو جواب دیا یا موسا کلہ اللہ لا الہ الا اللہ کہا کرو کال یا رب کلو اعباد کا یقول اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کی تمام انبیاء کا کلمہ یہی رہا ہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد جو بھی رسول رہا ہے موسا رسول اللہ عیسیٰ رسول اللہ ابراہیم رسول اللہ تو اس طرح کا کلمہ لیکن لا الہ الا اللہ کسی نبی کے کلمے سے الگ نہیں ہوا آپ آیات کی کو دیکھیں اس میں تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس معنی میں يقول لا الہ الا اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے اے اللہ یہ تو ہر کس و ناقص اور عام و خاص بندے تیرے یہ لا الہ الا اللہ کہا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا ذکر مجھے بتا دے جو ہمارے لیے خاص ہو تو نبی تو اللہ رب الزرے یا موسیٰ لو ان موسم عام رحم نغری اگر پورے ساتوں آسمان اور ان کے اندر جو لوگ آباد ہیں جس قسم کی مخلوق آباد ہے وہ السبع اور ساتوں زمین اگر رکھ دی جائے میزان میں ایک پلڑے میں میزان کے دو پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے دو پلڑے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اولا الا اللہ پہ اور لا الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے مالت بن اللہ الاہ اللہ تو لا الا اللہ کا وزن اتنا بڑا ہے کہ وہ لے, جا کر لے کر کے بیٹھ جائے گا اور آسمان اور زمین کا وزن اس کے سامنے ہلکا ہو جائے گا لا الہ اللہ محمد الرسا اسی وجہ سے آ, افضل ذکر الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو آ, دو, روایت آپ کے سامنے کسی زمانے میں بیان کی گئی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیبیہ کے, کے مقام پر آپ کا آپ خیمہ زن تھے صحابۂ کرام اترے ہوئے تھے اور کفار مکہ سے بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ لوگ عمرے کے لیے آنے دیں گے یا نہیں آنے دیں گے اس درمیان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضرت عمر فرماتے تھے کون فن مل یا ایسے گھر ہیں کہ جس میں پورا علم بھرا ہوا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود علم کے گھر تھے علم کے محل تھے لیکن ان کا قد ان کا جسم بہت ہلکا اور بہت چھوٹا تھا قد بھی چھوٹا تھا اور جسم دبلا بھی تھا یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک درخت کے پاس گئے تنی سیوا مسواک توڑنے گئے ہوا وہ ٹہنی کو پکڑا پکڑے تھے ہوا تیزی سے آئی تو ٹہنی کے ساتھ وہ جھولنے لگے ادھر ادھر یعنی اتنے ہلکے تھے بےچارے سب لوگ ہنس پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کس چیز پہ ہنس رہے ہو کہتے مند صاقی ہی ان کی پڈلیوں کی باریکی اور کمزوری کے پر مجھے ہم کو آسی آگے کی ہوا ان کو لے کر کے کھیلنے لگی تو کہتے ہیں ان نلمی من ہٹنا جب